پھر ہو ان سے جو آمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربان کی وصیتیں کی